اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینین آڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں اور اگر اس میں رسول اور اپنی زی اختیار لوگوں کی طرف رجول آتے تو ضرور وان سے الفاظین کی حقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تمشتان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے